الحمد اللہ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العزيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی افتح قولی آمین یا رب العالمین ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے ایک مسئلہ بڑا اہم بنا ہوئے چند دن پہلے فرنٹر پوسٹ اخبار میں کسی یہودی کے خط کو نشر کیا گیا تھا اس کے رییکشن میں لوگوں نے جلوس بھی نکالے اور ان کے پریس کو بھی نقصان پہنچایا امنے عام اور امن و امان کی صورتحال حال خراب ہوئی میرے خیال میں اس کو چیک کریں باہر والے کو ولیوم بہت زیادہ ہے آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے امریکن جو تھنک ٹینک ہے جو ان کا مستقبل بین ادارہ ہے جو حالات کا جائزہ لے کے تو پیشگوئیاں کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے آرکیٹیکٹ ان کی پالیسیز کا اس نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ سن 2010 دس میں پاکستان will no more exist یہ ایک دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہوگا تو بڑا شاپ ہوا تھا لوگوں نے اس پہ کہ بھی لے کے ہمارے اخبارات کے لیے کم از کم مہینے کا مواد جمع ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ پیشگوئی کرتے کیوں اس کا مطلب ہے کہ ہماری کچھ کمزوریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور انہیں معلوم ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ جلدی جلدی نماز پڑھیں جی آدھے گھنٹے کے بعد یہ لائٹیں جو ہے وہ آف ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے پتا بٹن کہاں ہے میں آپ کر دوں دوسری قوموں کو ہمارے وہ ہماری وہ کمزوریاں ہمارے وہ راز ہمارے ویک پوائنٹس جو ہیں وہ پتا ہے کہ کہاں ہم نے ہاتھ رکھنا اور اس قوم نے کیا ایکشن دینا اور اس کے بعد جو وہ صورتحال چاہتے ہیں پیدا کر دے ہم ان کی پیچ پہ کھیلتے حالانکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں کبھی بھی دشمن یہ گوئی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کرنے جا رہے وہ دشمن کی پچ پہ نہیں کھیلے بلکہ دشمن کو اپنی پچ پہ کھلایا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو زچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بات پہ وہ زچ ہو جائے تو آپ کی تو تسلی ہو جاتی ہے نا وہ جتنا زیادہ اچھلے گا کودے گا غصہ کرے گا آپ کا رانجا اتنا راضی ہوگا میری ٹھیک جگہ پہ بات لگے یہ ہوتا نا دشمن کو وہ گالی آپ دیں جس پہ کوئی ریئیکشن ہی نہ ہو وہ پی جائے اس کو تو آپ سمجھتے ہیں کوئی ٹھیک نہیں دی مطلب ہے کوئی اور گالی دینی چاہیے اس کوئی اور تانا دینا چاہیے جس پہ وہ اچھلے رات کو نیند نہ آئے اسے اور جب وہ آپ کی تسلی کا ریسپانس دیتا ہے آپ کے تانے پہ اچھلتا ہے آپ بگولا ہو جاتا ہے تو آپ کی تسلی ہو جاتی ہے اب ٹھیک جگہ پہ لگا یہ آپ کے دشمن نہیں جب آپ ان کی بات پہ وہ ری ایکشن دیتے ہیں جس کے لیے انہوں نے وہ بات کی ہے وہ ہمارے ماسٹر صاحب تھے مارا کرتے تھے نویں دسویں کی بات اب یہ بھی کتابوں میں لکھا پائیں گے کہ ماسٹر صاحب مارا کرتے اب تو پابندیاں لگ گئی تو بچے کو مارتے تو بچہ کہتا ماسٹر جی درد ہے کہتے میں تمہیں درد کے لیے تو مار رہا ہوں تمہیں آرام آتا تو مارتا کیوں میں اسی لیے مار رہا ہوں کہ تمہیں درد ہو اگر درد نہ ہوتا تمہیں آرام آتا تو میں مارتا کیوں دشمن اسی لیے تو کرتا ہے آپ کو تکلیف ہو جب آپ آپ کپڑے اتار کے باہر آ جاتے سڑکوں پر اس کی تسلی ہو جاتی ہے کہ درد ہوا ٹھیک تو آپ نے تو اس کا متوقع رییکشن دیا نہ یہ تاریخ میں پہلا خط ہے نہ یہ تاریخ کا پہلا ریئیکشن ایک صاحب کی کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اے میچ اے میچ اسٹک ہیز اے ہیج بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو اے برین سو وین دیر از اے فرکشن اٹ فلیئرز دیا سلائی کی جو تیلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک سار ہوتا ہے اندر دماغ کوئی نہیں ہوتا آپ گرم توے پہ رگڑ دیں وہ جل جاتی پتھر پہ رگڑ دیں وہ جل جاتی فلیر آپ کو چھولا بند بٹ یو اینڈ ویو اے ہیڈ ایز ویل ایز اے برین ہمارا صرف ساری نہیں ہے دیا سلائی کی طرح اللہ تعالی نے اندر کوئی دماغ بھی رکھا دیور فور وی شوڈ ناٹ ریئیکٹ آن امپلس ذرا سا کسی نے رگڑا تو شولہ بن گیا کیا ہے قرآن حکیم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اقوال نقل کیے گئے ہیں کفار کے اس سے بڑھ کر کسی نے لکھا ہے تو اللہ نے کیا کہا ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اس قسم کے حالات میں ہمارے لیے کیا کمانڈ ہے اللہ رسول ہمیں کیا کہتے ہیں کہ تم کیسا رد عمل دوست اس قسم کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے علماء کو سوچنا چاہیے انہیں فیصلہ کرنا چاہیے جب آپ اپنے فرعی مسائل کو عوام میں لے گئے امت کو توڑ کے رکھ دیا یہ فرعی مسائل آج کے نہیں بہت زمانے کے تھے لیکن علما کے دائرے میں تھے امت محفوظ تھی نہیں آپ دیکھتے ہیں یہ علماء جب اکٹھے بیٹھتے ہیں ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں گپیں مارتے ہیں اکٹھے فوٹو ان کے آتے ہیں یہ کیا ہے عوام ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے دوسری مسجد کی اذان ہو تو کلمہ نہیں پڑھتے ادھر اتنی نفرتیں دی ہیں ادھر جب آپس میں ملتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ یہ مسائل کوئی مسائل نہیں ہے اور یہ اختلافات کوئی اختلافات نہیں ہے اگر وہ معاملات کو ہینڈل کرتے وہ عوام میں لے گئے تم فیصلہ کرو کون نور ہے کون بش ہے میری تقریر کے پیسے دے دو تم آپس میں لڑتے رہو جاؤ چھٹی کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہود کے ایک مدرسے کے پاس گزرے وہ بچوں کو تورات پڑھا رہے تھے اپنے بچوں یہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے جا کے ان سے کہا کہ میں تمہیں اسی کتاب کی قسم دیتا ہوں کیا تمہاری کتاب میں ہمارے نبی کی نشانیاں بیان نہیں کی گئی اس پہ انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبہ کالمات کہہ دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھپڑ مار دیا اس آدمی کو حضور کے بارے میں بول انہوں نے جا کے حضور سے شکایت کر دیجیے ابو بکر نے ہمارے مدرسے میں آ کے دفعہ چار سو باون کا ارتقاب کیا چڑھائی کی ہے ہمارے مدرسے پر ہمارے استاد کو مارا ہے الفاظ بڑے پیارے آتے ہیں آپ نے فرمایا اوا عمر ایسا نہ ہو کہ وہ عمر ہو تو نہیں جی وہ اب بکر تھے اچھا تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جی بالکل انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا میرا ہاتھ اٹھ گئے آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں اللہ کمانڈ دیتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے فرمایا لتب لم والم و انفسکم دیکھو تمہاری آزمائش کی جائے گی کون آزمائش کرے گا اللہ بھی کرتا ہے دشمن بھی کرتا یہاں بات کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہیں اللہ آزمائے گا لو بلا بننا تمہیں بلا میں ڈالا جائے گا مبتلا کیا جائے گا تمہارا امتحان لیا جائے گا سی ایم تمہارے مالوں کے معاملے میں کوئی مال دبا کے دیکھے گا تم کیا کرتے ہو تو کوئی تمہارا قرضہ دبا لے گا کوئی تمہاری تجارت کو نقصان پہنچا کے تمہارے ریئیکشن کو دیکھے گا جب آپ کسی چیز کو چیک کرتے ہیں نا کہ یہ کھری ہے یہ کھوٹی تو سو طریقے ہوتے ہیں اس کے چیک کپڑے کو کبھی کھینچ کے دیکھا جاتا ہے کبھی تھوک لگا کے دیکھا جاتا ہے اس کا رنگ تو کچا نہیں ہے کبھی کوئی طریقہ ہوتا ہے یہ چھستا تو نہیں ہے عورتیں سو طریقہ استعمال کرتے ہیں کپڑے کو چیک کرنے کی دکاندار شور مچانا شروع کر ہاتھ نہیں لگانا تو کپڑا بک جائے گا تم کوئی دو نمبر پروڈکشن نہیں ہو let دم check you وہ انفوسے اور تمہاری اپنی جانوں کے معاملے میں تمہارے کانشس تمہارے دماغ پہ وہ ایسے ایسے جملے کہیں گے اور تمہیں چیک کریں گے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے قرض لے لیا ہوا ہے رستے میں کھڑے ہو کے کہتا لینا جانتے ہو دینا نہیں جانتے یہودی کہہ رہے آپ صلاح سر فرماتے میں نے تمہیں وقت دے دیا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی پکڑ کے یرغمال بنا لیتا ہے پہلے میرا قرضہ ادا کرو پانچ نمازیں حضور نے اس یرغمال کی کیفیت میں پڑی ہیں بیٹھے ہوئے اس کے پاس مدینے کے اندر ہی یہودیوں کا ایک محلہ ہے وہاں پہ صحابہ اس شخص کو خونی نگاہوں سے دیکھتے آپ نے فرمایا نہ یہ طریقہ نہیں تم اسے حسن تقاضا کی تلقین کرو مجھے حسن ادا کی تلقین قرض دیا جاتا ہے تو حضور وہاں سے واپس آتے کوئی ایسی آزمائے نہیں گئے حضور کیا فرمایا بھائی پولو نہ انحلا یہ کہتے ہیں کہ پاگل ہیں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تربا سو بہی رئی المنون منون کے شاعر ہم ان کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جب کسی پہ اعتراض کیا جائے تو اس کے بارے میں اگر دلیل نہ ہو تو پھر غصہ آتا ہے اگر وارنٹی ساتھ لگی ہوئی ہو تو پھر غصہ نہیں آتا تو کہتا ہے سرکار یہ دو دن میں جالی نہ جائے دکاندار کو غصہ آتا ہے کتنی پیڑی گل منہ چکی ہے منہ چنگا نہ ہو چنگی کری تھی ایسے کہتا ہے نہیں وارنٹی نکال کے دکھاتا ہے سرکار پانچ سال کی گارنٹی اگلوں نے دی ہے کمپنی والا سلی ہو جاتی ہے نا ابھی کیا غصہ آتا ہے کیا حضور کی سیرت کے دلائل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے وہ جس پہلو پہ وار کرتا اس پہلو کے پہ نکال کے سامنے دلائل رکھتا فیصلہ کر لیتے فرمایا لا بن فی انفسکم فی ام وانفسکم انف سکم والا اور یقیناً تمہیں سننی پڑے گی یو ہیو ٹو لسن یو ہیو ٹو بیئر والا تسما اُننا تسما نہیں فرمایا لاتوبلا بننا یقیناً تم کو لوگ آزمائیں گے تم آزمائے جاؤ جو بھی مال مارکیٹ میں آتا ہے لوگ آزماتے ہیں اس کو کچے ہیں پکے ہیں حکومتیں بھی آزماتی ہیں چار دن کا شوق ہے یا اس کے پیچھے کوئی ڈسپلن بھی ہے جماعت کے پیچھے والا تسم انا مین اللہ زین ات الکتاب اور تمہیں سننی پڑے گی اپنے سے پہلے اہل کتاب والوں کی طرف سے وام اللہ شرکو اور مشرقوں کی طرف سے ازن کثیرہ بہت ساری ازیت ناک باتیں سننی پڑیں تم ہر روز کسی نہ کسی کا گریبان پکڑے ہوئے ہو گے تم ہر روز کوئی پریس جلا رہے ہو گے تم ہر روز اسٹریٹ لائٹس توڑ رہے ہو گے تم ہر روز گاڑیاں جلا رہے ہو گے یہ ملک ہے جنگل ہے پھر کیا کرو فرمایا و ان تصویروں تب اگر تم جھیل جاؤ اگر تم پیشنس دکھاؤ اگر تم صبر کرو اور اللہ کی حدوں کو نہ توڑو جو اللہ نے تمہیں کمانڈ دی اس سے باہر نہ نکلو ف ان نظال میں نظملو ہمت والوں کا کام تو یہ ہے گریبان پھار کے باہر آ کے گاڑیاں چلانا ہمت والوں کا کام وہ تو ہر کوئی لنڈا گنڈا کر سکتا ہے تم تو اس لیے دیندار اور ٹرینڈ لوگ ہو کہ تمہارا ریئیکشن تمہارے کنٹرول میں ہے تمہارا کائی راڈ نہیں ٹوٹا ہوا تمہارا کوئی کمانڈر ہے کسی نے ایک ہاتھ بندہ مار دیا پانچ سال مسجدیں جلوا دی آپ سے کسی نے کوئی ایک خط لکھ دیا بیس تیس گاڑیوں کو آگ لگوا لی آپ سے دو چار بینک لٹوا لیے آپ سے لوگ تو انتظار کرتے ہیں آج کل بھوک زیادہ مہنگائی ہے لوگ تو انتظار کرتے ہیں کہ میں کوئی جلوس نکلے تو کوئی دو چار دکانیں لوٹیں گے کپڑے شپڑے سردی کا موسم گرم سویٹر کر لے جائے. اس کے پیچھے کیا دن داری ہے لوٹ مار کے پیچھے کیا دن داری یہ جو کو جلایا اس یہودی کا جلایا آپ نے وہ تو مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تماشا دیکھ رہا ہوگا وہ ان اللہ نے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکرج نہیں کیا ہمت نہیں دلوائی اپریشیٹ نہیں کیا شاباش نہیں دی یہ جو آپ نے ریسپانس دیا مجھے اچھا نہیں لگا والا کسماؤن نہ تمہیں سننی پڑے کہ دلائل دو اس کا جواب دو دشمن کے ہاتھوں میں اپنی کمزوری کیوں دیتے ہو کیوں وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے اس قوم کو مٹا کے رکھ دیں گے آپس میں لڑا دیں گے ایک دو ادھر سے مارنے پڑیں گے ایک دو ادھر سے مارنے پڑیں گے یہ لگ جائیں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی فوج فوج سے لڑے گی پولیس پولیس سے لڑے گی اس لیے کہ فوج میں بھی شیعہ سننی ہے پولیس میں بھی شیعہ سننی ہے انتظامیہ میں بھی شیعہ سننی جب یہ حالت ہو جائے گی تو بنگالی سے لڑ کے آپ نے ملک بچا لیا تھا نہیں یہی حال ہوتے ہیں دو دس میں پاکستان ایگزٹ نہیں کرے گا ہماری کمزوریاں ان کے پاس ایک خط لکھ دو پورا صوبہ سرحد پہیا جام یہ کچی قوم جذباتی قوم یہ حجر اسرد کو چومنے کے لیے لوگوں کی ناکیں توڑنے والی گھسلے کعبہ کا پانی لینے کے لیے لوگوں کی ہڈیاں توڑنے والی جذباتی اور اس میں جو چیک ہونا چاہیے تھا جو ہمارے علماء کا میں بار بار کہتا ہوں کہ کردار ہونا چاہیے تھا آپ گرم کر کے لے آئے بلڈوزر کو سڑک پر پھر بازو میں بازو ڈال کے اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جلاو مت یہ کیسے ہو سکتا ہے میزائل فائر ہو چکا ہے بندے گرم ہو چکے ہیں تو اب آخر میں آپ آ کے کہیں کیسے ہو سکتا ہے جوان کو بوسا دینے سے روزے میں کیوں روکا ہے تم علماء تمہیں نہیں پتا گرم ہو کے پھر وہ تمہیں بھی ماریں گے سر ایک کمیٹی بنا لو اس قسم کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے اور اس طریقے سے اس کو ہینڈل کرو قرآن حکیم کوٹ کرتا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا کہ اس کے نبی کے بارے میں وہ نبی جو سے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے جس کے بارے میں علی ایمان سے کہا گیا کہ لاترفا ہوا سوا کا کمفا کا سوت نبی نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے وہ نبی جن کے بارے میں فرمایا نماز پڑھ رہے ہو تو بلائیں تو چلے آؤ نماز چھوڑ جنہیں کے بارے میں کہا گیا لاتا جالو دعا رسول کا دعائیں بادہ نبی کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور ویٹ کرواتے ہو وہ نبی ان کا کال کوٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں چڑھ جاؤ اور ان کی عبادت گاؤں کو جلا دو اور ان کا یہ کر دو اور ان کا وہ کر دو نہیں دلیل دی ہے آؤ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں میرا نبی کیسے مجنون نہیں ہے فرمایا نون و ماسورون ما ان کا بے بمجنون کا بھی نبی یہ کہتے ہیں نا آپ مجنون ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے رب کا بڑا احسان ہے آپ مجنون نہیں کیوں مجنون نہیں اس لیے کہ مجنون کے عمل کا نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب ہوتا ہے مجنون جو ہوتا ہے دیوانہ ہوتا ہے وہ مرفول قلم ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹ کوئی نہیں ہوتا ہے نہ ڈیبٹ ہوتا ہے نہ کریڈٹ ہوتا ہے وہ مسجد میں آ جائے تو سواب کوئی نہیں ہے مندر میں چلا جائے تو عذاب کوئی نہیں ہے اس لئے کے اندر ہے کچھ نہیں اس کا اجر کوئی نہیں اور آپ کے بارے میں فرمایا ان نالا کالا اجرن غیر ممنون یہ پہلی دلیل دی آپ کا تو وہ اجر ہے پاگل کا اجر کوئی نہیں ہوتا اور آپ کا وہ اجر ہے جس کی حد کوئی نہیں یہ دنیا ختم ہو جائے گی آپ کا اجر ختم نہیں ہوگا جو نماز پڑھے گا اس کی نماز کا اجر آپ کو پہنچے گا نماز آپ پڑھانے والے سب سے تک اور پڑھنے والے جو روزہ رکھے گا اس کے روزے کا آپ کو سوا پہنچے گا جو صدقہ دے گا اس کے صدقے کا آپ کو پہنچے گا جب تک یہ دنیا تمام کی کلیکٹیو نیکیاں جو ہیں وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں فرمایا پاگل ایسے ہوتے یہ پہلی دلیل دی ان لا کالا اجرم غیر ممنون دوسری دلیل یہ دی کہ جو پاگل ہوتے ہیں ان کے اخلاق کوئی نہیں ہوتے رستے میں چلتے بلا وجہ کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیتے میں نے ایک پاگل دیکھا جو گاڑی ہارن دیتی تھی تو وہ پلاڑی اٹھا کے دوڑتا تھا گالی دیا اس نے وہ آرن کو گالی سمجھتا تھا. اخلاقیات کوئی نہیں ہوتے ماں کو بھی گالیاں دینا شروع کر دی فرمایا ہوا انا کا لا لا کھولو کہ نظیم جب کہ آپ کا اخلاق وہ ہے کہ دنیا میں کسی کا اس کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا آپ اخلاق کی انتہائی بلندیوں پر ثابت ہو گیا کہ یہ مجنون نہیں یہ دو دلیلیں ہیں جس کو کافر بھی تسلیم کرتے تھے کہ ہاں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ مس بہیو نہیں کیا کسی کو گالی نہیں دی لہذا انہیں ماننا پڑا کہ نہیں یہ مجنون بھی نہیں فرمایا شاعر شاعر ہیں فرمایا او میں تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ یہ شاعر بھی نہیں سورہ شرارا ہے دی فرمایا ہوا شعرا ہو یتبر گاون شعرا کے پیچھے گم کردہ راہ لوگ ہوتے گمراہ لوگ دیکھ لیں ان کی مجلس میں جا بڑے بڑے انٹرنیشنل شاعر ہیں بہت احتیاط کریں گے تو پیپسی میں ڈال کے پی لیں گے مجمے کو پتا نہ چلے پی یہ بغیر ورود نہیں ہوتا ان پر شیر اترتے نہیں رستہ نہیں کھلتا ان کو گیٹ وے جام رہتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں لوگ یہاں جب مشاہرہ ہوگا آپ دیکھ لیجئے کون ہوں گے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے وہی جو آپ کو کبھی فلاں ہوٹل میں ملیں گے کبھی فلاں ہوٹل میں ملتے ہیں شوارا ملغ بن شعراء کے کمپینس تو گمراہ ہوتے ہیں ابو بکر کو دیکھو عثمان کو دیکھو جس کے ساتھی یہ ہوں وہ شاعر ہو سکتا ہے جس کو تم کہتے ہو عتیق اس طرح پاک جس طرح بیت اللہ کا غلاف پاک اسلام سے پہلے اس کو عتیق کہتے ہو تم بیت اللہ کا نام کیا ہے بیت العتیق فرمایا یہ عتیق اس کا ساتھی ہو سکتا ہے جو شاعروں وہ شارا اور یت تقابل کر کے دیکھ لو حضور کے ساتھیوں کا شعرا کے ساتھیوں النکار انفی کل وادی یہی مون کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ شعارا ہر وادی میں دھکے کھاتے پھر پانچ سات سال ایک چیز کی فیور میں شاعری کرتے ہیں اگلے پانچ سات سال اس کے خلاف کرتے کبھی کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پھر توبہ کر کے کہتے ہیں چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ان کی شاعری میں الطاف کو بھی دلیل مل جاتی ہے اس کی شاعری میں ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی دلیل مل جاتی ہے فکلوادن یہی مون ہے کہ نہیں کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے آزما آزما کے دیکھ لیا ہے ان کے موقف میں کوئی مدہنت آئی ہے کوئی موقف انہوں نے تبدیل کیا تم نے مار کے دیکھ لیا قید کر کے دیکھ لیا تم لوگوں نے بھوکا پیاسا رکھ کے دیکھ لیا ان کی بچیوں کو طلاق دے کے دیکھ لیا ہٹے موقف سے شاعر ایسے ہوتے دوسری دلیل تیسری دلیل دیتے فرمایا وہ انم یقول امالا یعلون شوارا وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں شرارا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور کہتے وہ بات ہیں جو خود کرتے نہیں ان کی شاعری پڑھیں آسمان سے تارے توڑ کے لانے کو تیار ہیں گھر ایک کلو بھنڈی دینے کے پیسے کوئی نہیں یہ ہے ان کی شاعری کلابیں ملابتے جو کرتے نہیں ہیں اس چیز کا دعوی کرتے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کیا ان کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہی اور کی نہ ہو دلیلیں دیے نا مو بند ہو گئے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں نکلو اب اور کل پورے مدینوں کو جلود سے بھر دو اللہ کے بعد اگر کسی کی شخصیت کے بارے میں سب سے زیادہ ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دو حضور کی شادیوں پر اعتراض ہوتا ہے تو جواب دو علماء کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں علماء وکیل ہے نا اسلام کے عدالت میں وکیل کر کے جانا پڑتا نا آپ کو کتنا بھی غصہ ہو آپ نہیں بول سکے صرف میاں صاحب کو بولنے کی اجازت دی گئی تھی جو وہ بولے نہیں ورنہ نہیں بولنے دیتے وہ کہتے ہیں کہ بولنے کے لیے ایک جھوٹا لے کے آؤ لائر لے کے آؤ دو لاکھ لگاؤ پھر بولو سستی بات نہیں عدالت غریب کہاں سے بولے یہ کیوں نہیں بولتے جو اعت ہوا ہے اس کا جواب دو کرنے کا کام یہ ہے وہ کام تو کرنا نہیں اس لیے میں کہتا ہوں آپ نے وہ پریس تو جلا دیا انٹرنیٹ پہ جو کچھ آتا ہے جن لوگوں کے پاس ہے یہ سہولت وہ دیکھتے ہیں کیا کیا آتا ہے کتنے انٹرنیٹ جلاؤ گے تم اس کا جواب دو وہ جو اخبار میں آیا ہے وہ بھی ان کو ای میل پہ آئے پال نہ ہو تب تک جواب کی سمجھ نہیں آتی آپ دیکھیں ہم جو سلیبس پڑھتے ہیں سائنس اسلامیات اردو سبق کے آخر میں سوال جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا فلاں نے یہ کیوں کہا اور یہ جملہ کس نے کہا اسی کا امتحان ہوتا ہے نا قرآن کی سمجھ ہمیں اس لیے نہیں لگتی کہ یہ سوال جواب کی شکل میں ہمارے سامنے نہیں اگر یہ سوال ہوتا فلاں قسم کے کرائسس میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے تو پھر اس کا جواب ان آیات کی روشنی میں آ جاتا تو بندے کو پتا چل جاتا کہ یہ میرا سواب نہیں ہے کوئی احکامات بھی ہیں جو نصاب ترتیب دیا گیا قرآن حکیم کا ایز اے ٹیکسٹ بک اس میں باقاعدہ اللہ کون سی آدات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی یہ سوال ہے پھر اس کا جواب دیا گیا قرآن سے مختلف لے کے آدات وہاں کوٹ کی گئے. اللہ کس قسم کی اور اس کا اردو ترجمہ اور اس کا سندھی ترجمہ اور اس کا انگلش ترجمہ ساتھ لگایا گیا سوال جواب کی شکل جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اگر اس کے کسی بھی پہلو پہ کسی نے ان کی جو جنگی پالیسی ہے اس پہ اگر کسی نے اعتراض کیا ہے تو اس کا جواب دیں آپ اگر کسی نے کہا کہ جی انہوں نے پورے قبیلے کو سلاٹر کر دیا تھا تو آپ جواب دیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا تو انہوں نے سلاٹر کیا تھا اور آپ کے یہاں اس کی کیا سزا ہے اور آپ نے جو دو ملین بچے مار دیے راک کے اندر وہ کون سی انسانیت کیوں مارے صدام کو دوائیاں بھی مل رہی ہیں روٹی بھی مل رہی ہے مار تو غریبوں کے بچے رہے ہیں یہ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ جرم کوئی کرے سزا دوسرے کو دو جواب دیا تو ہمیں بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے رہنا ہوگا یہ ہماری کمزوری کی نشانیاں ہیں جن کو ہم ایمان کہتے ہیں نا یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے مولانا قاسم نانوتوی ممبر پر کھڑے ہیں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں کتاب ہو رہا ہے ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا تم حرام زادے ہو کہتے ہیں بردار ابھی میرے ماں اور باپ کے نکاح کے گواہ زندہ ہیں ان میں سے کچھ یہاں بیٹھے ہو جو ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں میری ماں میرے باپ کی من تھی بات ختم ہو گئی وہ بندہ پانی پانی ہو دلال دیں آپ جہاں وار ہوا ہے وہ حصہ سامنے کر دیں ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو دنیا کے سامنے لے جائیں ٹھیک ہے ہم یہ ہماری ڈیوٹی ہے بلے عنی ولو آیا قرآن اللہ کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی اور جب کوئی روایت پہنچائی جاتی ہے تو راوی پہ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جرو تعدیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی راوی جتنا سقہ ہو حدیث اتنی قوی کی نہیں جاتی حضور فرماتے ہیں بلے گوانی والا آیا میرے بھی ہاتھ پر پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی پہنچا سکتے تو جب آپ قرآن پہنچائیں گے تو قرآن لانے والے کے کریکٹر پہ اگر کوئی جرہ کرتا ہے تو یہ گلے پڑنے والی بات نہیں ہے اس کا جواب دو کہ نہیں یہ تعدیل ہے جرہ تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک الزام لگتا ہے تعدیل یہ ہے کہ آپ اس کا ٹھیک کریں درست کریں انہیں بتائیں کہ ایسا بات نہیں ہے اپنے ذہن کو درست کر لیں یہ اس طرح سے قرآن بھی پہنچ جائے گا حضور کی سیرت بھی پہنچ جائے گی اس طرح کے نہیں پہنچے اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اعتراض کسی اور جگہ پہ ہے آپ اس کے سامنے حضور کی سیرت کا کوئی اور پہلو رکھ رہے ہیں کبھی مسئلہ حل نہیں ہو اس کا اعتراض کہیں اور پھنسا ہوا ہے کوشش کرو کہ وہ اپنا اعتراض آپ کے سامنے رکھے کہ اس کی غلطی ڈاکٹر بھی آپ جب جاتے ڈاکٹر کے پاس تو وہ پوچھتا ہے کہاں درد ہوتا ہے آدمی کو درد ہو گھٹنے میں اور سر کا درد بتا دے وہ تو دوائی ٹھیک ملے گی بندے نے اپنا سوال اندر ابھی پھنسایا ہوا اس نے بیماری بتا ہی نہیں کہ اس کی گاڑی کہاں پھنسی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں وہ فیصلہ بات کے ایک شاعر تھے وہ کہتے ہیں دکھ دے جوڑی تیرا غور کرو جوڑوں کا درد ہونا تو گوند کتیرا ٹھنڈی چیز ہوتی ہے نہیں کھانا چاہیے زیادہ تکلیف ہو وہ کہتا دکھ دے جوڑی گوندکتی غور کرو کتھے پھوڑا کتھے چیرا غور کرو پتہ تو چلے کسی کو اعتراض کہاں ہے حضور کی سیرت ہے کس پہلو پہ اتراض زیادہ شادیوں پہ اعتراض ہے دلیل دوست کو جواب دو سنا دیبیا پہ اعتراض ہے جواب دوست کو دلال تمہارے پاس موجود ہے کیا چاہیے نتیجہ یہ ہوگا کہ جس چیز آدمی کی گرا جہاں پہ لگی ہوئی ہوگی وہیں سے کھلے گی اس ناٹ کو کھولنا ہے ہم نے تو اگر وہ سوال کرے ہم گلے پر جائیں نہیں ہم کافر کو تو چھوڑیے آپ ہم مسلمان کے سوال کو بھی برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے مسلمان بھی اگر سوال کر دے اسی بات کہ جی میں مارکیٹ میں ہوتا ہوں آفس میں میرے ساتھ کچھ اور مزائب کے لوگ بھی ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں حضور کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں. تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے سیٹسفائی کریں تاکہ ان کو جواب تو میں نے دینا نا مولوی صاحب تو مسجد میں بیٹھے ہوں آپ مجھے بتا دیں میں اس کو جواب دے دوں مولوی صاحب نکل جاؤ میرے کمرے سے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے مسلمان کے ہمارے بچے ڈھیر سارے سوالات لیے بیٹھے آپ مولوی سے سوال کرتے ہیں مولوی دلے پڑتا اندر چھپا کے رکھ کے وہ لاروا پیوپا بن جائے گا اور جب تیتلی بن کے اڑے گا تو پھر کہیں گے جی بچہ ملحد ہو گیا اسی لیے میں نے یہاں پاکستانی سکول والوں کو بھی تجویز دی تھی کہ آپ کی جو ہائر کلاسز ہیں ان کے لیے مہینے میں ایک آدھ آپ لیکچر ارینج کریں کسی مولوی کا آپ دیکھتے ہیں یہاں حج پہ حملہ جا رہا ہے تو باقاعدہ اب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ ہر حملے کے ساتھ ایک وائز کو جانا چاہیے جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ وہاں حج کس طریقے سے کرنا ہے کیا کیا طریقے تو ان بچوں کے اندر جو سوالات آپ کی جدید تعلیم نے ڈالے ہیں ابھی سے ان کا حل ان بچوں کو مل جائے اور ان سوالوں کا جواب مل جائے تو بہت اچھا ہے ورنہ کل ان بچوں نے کسی نے قبرص چلا جانا ہے کسی نے رشیا چلا جانا ہے کسی نے امریکہ چلا جانا ہے یہ لے کے انڈے اور وہاں وہ لاروا پیوپا بنا لیں گے امریکہ والے خود پھر آپ کہیں گے جی میرا پتر جو نماز نہیں پڑھتا جی ہو سکتا ہے نماز کے بارے میں اس کے ذہن میں کیا سوالات وہ سوچ سمجھ کے تو مسلمان ہوا نہیں ہے نا اسلام اس کو فیکس کی شکل میں ملا ابا جان سے ہو سکتا ہے فیکس صاف نہیں آئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کر کے مطمئن ہو گئے وہاں سے فون آتا فیکس صاف نہیں آئی پھر کرو اس کی فیکس کو صاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ابا اب نہیں کر سکتا مولوی کے پاس لے گا اسکول اس والوں کو ارینج کرنا چاہیے تو ان سوالات کے جوابات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب مولوی حضرات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا یہ آج کا چیلنج ہے اب ہم نے خط لکھ دیا فتوا پوچھنے کے لیے دو مہینے کے بعد خط کا جواب آئے گا بلکہ اب تو انہوں نے وہ خط کا جواب بھی چھوڑ دیا اب مولانا یوسف لدیانوی رحمت اللہ علیہ کے انہیں کے خطوط کو جو آپ وہ ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ان کو زیادہ ثواب ہو دو مہینے بعد جواب آ رہا ہے اتنی دیر میں عزت بھی پوری ہو گئی تو آپ کو اب ایک پینل بنا کے تین شفٹوں میں تقسیم کر کے آپ کو لائیو اویلیبل رہنا پڑے گا انٹرنیٹ اس لیے کہ یہاں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں دن چٹ وہاں کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے یا مولوی صاحب سوئے ہوئے وہاں پوچھنے کا معاملہ جو ہے وہ کسی مولوی سے پوچھنے جائیں تو پہلے تو یہ بات کہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں چھ گھنٹے کا سفر کر کے جائیں بھائی پاکستان جتنا کرایہ لگا کے جائیں اب. اتنی وہاں کی زندگی جو ہے وہ بیزی ہے اتنا زیادہ کام کا رش ہے آٹومیٹک گاڑیاں انہوں نے اسی لیے نکالی تھی کہ وہ ناشتہ گاڑی میں کرتے ایک ہاتھ یوز کرتے ایک ہاتھ میں سینڈوچ ہوتا ہوں، یہ اسی لیے آٹومیٹک گاڑی میں تاکہ گیئر کی ضرورت نہ رہے ناشتہ ہو جائے گا میں ایک دفعہ ٹریفک جام ہو جائے گھنٹہ گھنٹہ وہاں لگ جاتا ان کی زندگی کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اپنے یہاں بندوباس کرنا ہے تاکہ ان کو گائیڈنس ملتی رہے گہری کرسٹن لائیو ملتا ہے تب کہ صاحب لائیو کیوں نہیں ملتے کون جواب دے ہو؟ اب تو انٹرنیٹ بھی بند کرانا پڑے گا یہ بھی آلہ اللہ و لاب ہے لوگ اس کو مس یوز کریں تو لوگ مس یوز کر رہے ہیں آپ اس کو ٹھیک استعمال کریں ایسے تو لوگ آنکھوں کو بھی مس یوز کرتے آپ آنکھیں نکالنی شروع کر دیں گے نہ رہے باس نہ بدے بانسری تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سامنے آئیں آج کے چیلنج کو فیس کریں جو سوالات آتے ہیں اور آپ اس پہ فوراً فلیر اپ ہو جاتے ہیں وہ سوالات ہمارا بچہ وہاں فیس کرتا ہے جب آپ کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے سواستھ کے گاڑیاں جلا دو تو وہ بچہ وہاں کیا جلائے گا ایمان ہی جلائے گا نا لہذا جہاں بھی وبا پھیلتی ہے موبائل ٹیمیں حاضر ہوتی میڈیکل فورن اسسٹینس دی جاتی جس قسم کا وائرس آتا ہے اس قسم کی ویکسین کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں آج کا وائرس یہ ہے اب آپ بچے کی نہ آنکھیں بند کر سکتے نا کان اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور امریکہ میں چیٹ ہو رہا ہے اور امریکہ سے سوال جواب کر رہے ہیں کہاں روکو گے سو پیٹ کرو اس کے پاس آپ کو پتا ہے کہتے ہے ہیں کہ گاڑی میں بھی آگ بجانے والا آلہ ہونا چاہیے آپ دکان ڈالتے ہیں تو جب تک آپ دفاع مدنی والوں سے فائر برگیڈ والوں سے وہ ورکا لے کے تو ارینج نہیں کرتے لٹکاتے نہیں آپ وہ آگ بجانے والے اس آلے کو اور وہ بھی یہ طے کرتے ہیں کہ دکان کتنی بڑی ہے اور یہاں فلاں گیس والا چاہیے یا فلاں چاہیے یا فلاں چاہیے وہ طے کرتے ہیں اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کر تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو آگ لگنے کے امکانات ہیں تو مولوی صاحب آگ بجانے والا آلہ ساتھ رکھو نا اسی کمرے میں جہاں وہ آگ لگنے والا اسباب موجود ہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہو نا اس پر. تو یہ تو کوئی حال نہیں ہے کہ بچوں کو گرم کر کے آپ روڈ پہ لیں اور گاڑیاں جلوا دیں نقصان تو اپنا کریں گے اور دشمن یہی چاہتا ہے اسی لیے کہ دس سال میں ہم ختم کر دیں گے اس ملک کو اور اس کی پلاننگ میں یہ ہے کہ خانہ جنگی ہوگی جو انہوں نے بلو پرنٹ اس کا دیا ہے اس میں خانہ جنگی انہوں نے کہاں تک رکھی ہے آرمی ان کی آپس میں لڑے گی کیا اس کے پیچھے کیا آرمی کیسے لڑے گی اس کی بھی فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کی جائے گی اور لبنان میں انہوں نے لڑا کے دیکھا فوج وہاں باقاعدہ عیسائیوں کی انہوں نے یونٹیں الگ کر دی سنیوں کی الگ کر دی شیوں کی الگ کر دی تین وہاں فوج تین حصوں میں تقسیم ہوئی اور پھر وہی فوجی اسلہ ہے اور ایک دوسرے کے خلاف وہی بیماری وہ یہاں لگانا چاہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ توہین کہتے کس کو اور ہوتی کیسے اور کرتا کون توہین اس کی توہین ہوتی ہے جس کو عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور وہ عزت نہ کرے اس کو توہین کہ میں اپنے ابا جان کو پلٹ کے جواب دے دوں تو اس کو کہیں گے کہ میں نے ابا کی انسلٹ کی ہے آپ میرے ابا کو جواب دے دیں تو یہ انسلٹ نہیں ہوگی اس لیے کہ ابا میرا ہے شانے مجھے نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا کہا مجھے گیا باپ سے آگے مت چلو میں چلوں گا تو توہین آپ چلیں گے تو ہین نہیں ہے مسلمانوں تم کو کہا گئے یا تو لا بے بین یاد اللہ و اللہ اور رسول تو اگے نہ بدو جس سے انہوں نے روکا رک جاؤ اور جس کو کرنے کا کہا اس کو کرو ٹھیک ہے نا لاہ تو بین بے اللہ و اللہ اور رسول سے آگے مت بڑو ان کے سامنے آگے مت بڑو ان کے ہوتے ہوئے اپنی آراء اپنی سجیشن اپنے پاس رکھو پھر کہا گیا اگلی آیت میں یا من اللہ ترفا سواتا سوتن لو ایمان والو نبی کی آواز پر آواز بلند مت کرو یہودیوں کو نہیں کہا گیا کس کو کہا گیا مسلمانوں کو نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو کیا مطلب ہے نبی سے بحث نہ کر ایک بات کہہ دی جی گئی ہے آپ کو ہے جب بحث ہوتی ہے تو پلٹ کے جو کراس کوشچن ہوتا ہے اس میں لے جا آستہ آستہ آہستہ آستہ اوپر جانا شروع ہو جائے اب ہم مسلمان جو پاکستان میں کر رہے ہیں وہ سو فیصد اللہ رسول کے حکم پورے کر رہے ہیں. کوئی تو نہیں ہوتی اس پہ مظاہرہ کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ بھی ہمارا رسول بھی ہمارا ہم جانے وہ جانے دوسرا آ کے کیوں کرے آپ نے سنا ہوگا کوئی سردار جا رہے تھے بس میں گاڑی روکی سب لوگ اترے پشاب پشاب کرنے لگے تو سے قبلے کی طرف کے پشاب کر رہا تھا پیچھے سے پکڑ لیے ڈیوٹیاں مارنے شروع کر کھانا خراب ہی تم بیٹھ کی طرف من کر کے پیشاب کر رہے کہا جی مہاراج غلطی ہو گئی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ ادھر قبلہ ہے آپ کا معاف کر دیں بات آئی گئی ہوگی آگے پھر جا کے جناب وہ کلر کا ہر انٹر چینج پہ پھر گاڑی روکی ہو پھر پیشاب کرنے اترے تو اب وہی صاحب جو مسلمان صاحب تھے انہوں نے منہ قبلے کی طرف کیا پیشاب کر سکنے اعتراض کیا مہاراج پہلے تو آپ نے مجھے کسی غلطی پہ میری ڈرائی کلیننگ کی اب آپ ادھر منہ کرے پھر انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا قبلہ مارا یا تمہارا ہے تم کیوں سوال کون ہوتے سوال کر ہمیں لگتے ہو ہمارے قبل کے تو کبلا مارا جدھر مرضی منہ کرے ہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول انسلٹ کریں تو کوئی انسالٹ نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم ان کے امتی ہیں ہاں کوئی غیر کرے تو انسلٹ ہوتی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم انسلٹ کریں تو انسلٹ ہوتی ہے اس لیے کہ عزت کرنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا یہود کے اوپر فرض نہیں کیا گیا ان کے بارے میں تو کہا گیا وہ تو کہتے رہیں گے جو شخص بھی سنت کی توہین کرتا ہے وہ توہین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ سنت کو ترک کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے تو سنت ہی ہے نا جی کا کیا مطلب ہے یہ چھوڑنے لائق ہے توہین ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں ہے نا اس لیے کہ مسلمان کر رہا ہے اللہ کے احکامات آتے آپ کی مسلمان وزیر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھائی شیانہ قوانین ہیں کوئی توہین نہیں ہو اس کہ مسلمان ہے. جو اس نے پارلیمنٹ میں کہا یہودی نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا گریبانوں میں ہم منہ ڈالیں ہم دیکھیں ہم کتنی کتنی توہین کر رہے ہیں نبی کو دکھ ہوگا تو ہماری توہین پر ہوگا کافروں کی توہین پر رائی کے دانے کے برابر بھی نبی کو دکھ نہیں ہوگا اس لیے کہ اپنا بیٹا جب پلٹ کے جواب دے تو دکھ تب یا ربے انتہا خزو حاضل قرآن محجور آلہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا کافر نماز چھوڑے کوئی گناہ نہیں اس لیے اس پر فرض ہی نہیں کافر روزہ نہ رکھے کوئی گناہ نہیں اس وہ تو ہیل باؤنڈیڈ فلائٹ کے اندر پیک روزہ فرض نہیں اس پر کافر شراب پیے رائے کے دانے کے برابر گناہ نہیں ہے اس لیے کہ اس پر آرام نہیں ہے نماز تیرے اوپر فرض ہے چھوڑنے کا گنا تمہیں ہوگا شراب تیرے اوپر آرام ہے پینے کا گنا تمہیں ہوگا نبی کی عزت تیرے اوپر فرض ہے تو کا گنا تمہیں ہوگا کافر کو نہیں ہوگا کافر تو ہی کافر ہے کتنی توہینیں ہو رہی ہیں پی ٹی وی پہ جو دکھایا جاتا ہے وہ بخاری شریف کے مطابق ہے اس کا گھیرا کیوں نہیں کرتے تم اس کو کیوں نہیں آگ لگائی تم کیوں ناچنے والے جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے نا اس لیے تو ان کوئی نہیں ہو رہی نان ایشوز کو ایشو بنا لیتے دڑا دوڑا کے مارتے ہیں ایک صاحب منڈی پہ لے کے گئے گائے بیچنے کے لیے یہ لطیفہ نہیں واقع ہے ہڈ بیتی ہے لے گئے گائے بیچنے کے لیے تو گائے کو بیماری ہوتی ہے نا یہ جو تشنت کی صبح صبح جب اٹھتی ہے تو ٹانگی اس کی اکڑی ہوتی ہے اور لیفٹ رائٹ کرتی ہے وہ جیسے گارڈ آف آنر لے رہی ہوتی ہے تو اب اس سورت میں تو گائے کون ہی ملتا اس کو چلاتے رہے تو آہستہ آستہ گرم ہو جاتی ہے پھر ٹھیک چلنا شروع ہو جاتی ہے بس جب بیٹھ جائے گی یا کھڑی ہو جائے گی تو ٹھنڈی ہو جائے گی تو اٹیک ہو جائے گا تو اس کے انکل اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جب تک میں گاگ ڈھونڈتا تم اس کو پوری منڈی کا چکر لگواتے رہو تاکہ ٹھنڈی نہ ہو جائے مولوی حضرات کہتے ہیں جب تک ہمیں حکومت ملتی ان کو چلاتے رہو کہ ان کو ترنج نہ ہو جائے قوم ٹھنڈی نہ ہو جائے گرم کر کے رکھو کرنے والے کام کریں ٹھوس بنیادوں پر کام کریں آنے والی جنریشن کو بچہ پیدا ہوتا ہے دو ویکسین اسی دن دے دیتے ہیں آپ پہلے ایک لگتا ہائپاٹائٹس اے اور بی کا اس کو ویکسین دے دیتے ہیں پہلے دن کہا کہ انداز زندگی میں کوئی سامنا نہ ہو ہماری جو جنریشن آ رہی ہے اور جتنے بڑے فٹنس کو اس کا سامنا ہے ہمیں اس کے دس فیصد کا بھی سامنا نہیں ہے کیا آپ نے کوئی ویکسین دی ہے ان کو کیا آپ نے تیار کیا ان بچوں کو اس کے لیے آپ کہتے ہیں گھر میں نہیں گھر میں نہیں ہو ٹھیک کیا جب یہ دفتر جائے گا وہاں بھی نہیں ہوگا مارکیٹ میں جائے گا وہاں بھی نہیں ہوگا امریکہ پڑھنے جائے گا وہاں بھی نہیں ہوگا قبرص پڑھنے جائے گا وہاں بھی نہیں ہوگا, یہاں نہیں ہے حرم کی حدود میں ڈش نہیں لگے ہوئے ہیں ایجوکیٹ کرو اس کا ایمان وہ بنا دو اسی لیے کہتے ہیں کہ اب اس قوم میں سے اس قوم کی قیادت اٹھے گی جو وہاں فتنوں میں پل رہی فتنے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیس کر رہی ہے اگر اسے دو چار گنا لگ بھی جائیں تو میرا رب جانتا ہے یہ کتنے بڑے کام کو کر رہے ہیں اگر اس کے کہیں داغ لگ گئے تو کوئی نہیں اس نے کہا ہے میں معاف کر دوں صاحب کی گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے یونیفارم کو کالف لگ جائے تو ڈسپلینری ایکشن کوئی نہیں لیتا صاحب کہ یونیفارم میں لی ہے سے پتہ میری گاڑی کو دھکا دیتے ہوئے میں ہوئی وہ جو اقبال کا ایک شیر ہے کہ کریں گے اہل نظر نئی بستیاں آباد میری نظر نہیں ہے سو بخارا و بغداد اب یہاں کچھ نہیں ملے گا وہاں اب لندن اور وہاں اٹھے گی وہ نسل اور آپ انٹرنیٹ والوں کو پتا ہے کہ اب جو بھی چیلنج کو فیس کر رہا وہ وہاں سے کر انہی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ان فتنوں کا سامنا کر ہم نے اپنی نسل کو کیا دیا ہے کہ بس ان کی آنکھیں بند کر دو کبوتر کی طرح کہ بالکل دنیا میں آئی کوئی نہیں گھر میں آئے بچہ تو پتا چلے کہ یہاں کچھ بھی نہیں بجلی بھی کاٹ دو لیکن کیا وہ بچہ صرف گھر میں رہے گا کام کرنے نہیں جائے گا باہر جب جائے گا تو باہر کے ماحول کے لیے آپ نے بچے کو تیار کیا ہے نہیں. اسے ایجوکیٹ کرے اسے بتائیں حق کیا ہے باطل کیا ہے رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے اس کے اندر اس پروگرام کو فارمیٹ کریں جو بھی نئی سی ڈی آپ ڈالتے ہیں اس کو پہلے اس کا پروگرام فارمیٹ کر کے پھر جو چیز آپ کو چاہیے ہوتے کلک کر کے اس کو آپ ڈسپلے کر لیتے ہیں بچے کے ذہن میں جو نئی نئی سی ڈی باہر سے ڈالی جائے گی اس کے لیے آپ نے کوئی پہلے ترتیب دی ہے اور جن کے ہاتھ میں بچہ دے دیا وہ تو پھر اپنا پروگرام فیڈ کریں گے نا وہ العالم والی اور القرآن والی سیڈی تو نہیں نہ ڈالیں گے وہ تو اپنی سی ڈالیں گے اس میں تو اس کے لیے بڑی ٹھوس بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میں نے پچھلے دو دروس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ڈارون کی تھیوری پڑھائی جا رہی ہے وہاں قرآن کو لے کے آؤ جہاں پھوڑا ہے وہاں چیرا لگا۔ ایسٹ بک اس کو لے کے آؤ اور مزے کی بات یہ کہ جوں جو کلاس بڑی ہوتی جاتی ہے سوالات کے جوابات اور اس کی ترتیب بھی اسی بدلتی چلی جاتی بارہ سال کی محنت ہے لوگوں کی لگی میں سہولت یہ ہے کہ اگر فی الحال ہمارے یہاں اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا تو اسے آپ گھر میں بھی لیسن ٹو لیسن پڑھا سکتے ہیں تین کتابیں ٹوٹر لے کے گھر میں رکھ بچے کو آپ آدھا گھنٹہ روزانہ یا گھنٹہ وہ لیسن ٹو لیسن بھی پڑھا سکتے ہیں میں نے آج کیا تھا بنگلہ دیش میں اس کا نفاذ ہو گیا سوڈان میں ہو گیا ایران میں ہو گیا او آئی سی کے ایجنڈے پہ ہے نیکسٹ میٹنگ میں اس پہ ڈسکس ہونی ہے کہ تمام او آئی سی ممالک میں اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک شامل کر دیا جائے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی بات ہے نے باقاعدہ اس کو آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی جو ہے اس کے ایجنڈے پہ رکھوا دیا ہے کہ اس کو تمام افریقن ممالک کے اندر ایز اے ای ٹیکسٹ بک انٹروڈیوس کروا دیے جب یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر آئے گا تو آپ جس طرح ان کے ملحدانہ فلسفے پڑھتے ہیں ان کو ہمارا بھی پڑھنا پڑے گا یہ حقیقت بھی انہیں دیکھنی پڑے گی کہ اس کائنات کا خالق کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اس بندے کا خالق کیا کہتا ہے اس کے بارے میں تو اس کو فیلڈ میں لے کے آئے تاکہ ہمارا بچہ قرآن حکیم کو صرف سواب کی نیت سے نہ پڑے آج کے مسائل کے حل کے طور پر اس کو پڑھے اور جب ضرورت محسوس ہو تو جس طرح سوال کوئی آ جاتا تو فورن ایک دا دو دوڑے چار گنتا ہے نا فورن پلٹ کے جائے قرآن کی طرف اور وہاں سے اپنے مسئلے کا حل لے یہ اس کا طریقہ ہے اس کو ایک وہ کتاب جو یا چالیس میں پہ پڑھی جائے یا جمعرات والے دن پڑھی جائے وہ بنا کے رکھیں گے تو مسائل کا حل نہیں ہوگا ہمارا بچہ قرآن اس کے اندر آپ فارمیٹ کریں گے تو مستقبل کا چیلنج کو فیس کر سکے گا اس لیے کہ اس کتاب نے گارنٹی دی ہے ایک تو یہ کہ یہ کتاب قیامت تک رکھی کیوں جائے گی مسئلہ تو یہ ہے اگر اس پہ عمل نہیں ہونا ناقابل عمل ہے تو ناقابل عمل کرنسی کوئی باقی نہیں رکھتا یہاں جب آپ آتے ہیں تو پاکستانی کرنسی حالانکہ آپ کو یقین ہوتا ہے مہینے دو مہینے سال بعد جب واپس جاؤں گا تو یہ وہاں کام آئے گی اور کچھ نہ ہوگا کم از کم بھی مانگنے والا دو یہ ٹوٹے ہوئے پیسے دے دوں گا نا اس کے باوجود رولتے ہیں کہ نہیں رولتے کیوں اس لیے کہ آج کل نہیں چل رہے سال بعد چلیں گے تو جو کرنسی حکومت تبدیل کر دے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ یہ چلنی نہیں ہے تو آپ اسے فون نمبر لکھنے کے تو کام لے سکتے ہیں اور کسی کام نہیں ہے ٹھیک ہے جی جب قرآن کے بارے میں یہ بچے کے ذہن میں ہو کہ آج کل کی زندگی سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا اس کا تعلق ہوگا جب میرے ابا جان مریں گے پھر میں پڑا کروں میں بچے کو اس لیے آفت بنا رہا ہوں کہ جب میں مروں گا تو یہ پیچھے قرآن پڑھتا رہے اور مجھے وہاں ثواب پہنچتا رہے آج کے مسائل کے حل کے طور پہ جیسا کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام مکمل ضابطۂ آیات کل ہی کر دیئے دیواریں آپ نے پاکستان کے اندر بندہ آج سفیدی کراتا ہے غریب آدمی پیسے لگا کے کل بار آپ نے نعرہ لکھا ہوا آتا ہے اسلام مکمل نظام یات ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈا کا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو وہ پھر لائف میں آتا کیوں نہیں جو کچھ لائف میں آنا ہے وہ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے فزکس پڑھ رہا ہے کیمسٹری پڑھ رہا ہے میتھ پڑھ رہا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں. جو لائف میں آنی ہے اور اس نے زندگی ہی نہیں پرائندہ گزارنی ان کو پریکٹس کرنا ہے آرٹ پڑھا تو انجینئر بن جائے گا کیمسٹری پڑھا فزکس پڑھا تو ڈاکٹر بنے گا اور اسی کی کمائی کھائے گا اسی کو پریکٹس کرے گا بار نیم پلیٹ کے نیچے بھی لکھا ہوگا ڈاکٹر فلاں اور مہمس فلاں لیکن ادھر حافظ صاحب نے لکھا ہوا ہے حافظ فلاں کاری فلاں لیکن وہ اس کی زندگی میں ہے یہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں یہ صرف ٹائٹل استعمال ہو. تو جب اسے پتا ہوگا کہ جی قرآن حکیم اس قسم کے کرائسس میں جب کوئی انسلٹ کرے حضور کی کافر کرے تو کیا ریسپانس پہ دینی چاہیے فوراً جائے گا کہ قرآن کیا کہتے پتا ہو فلاں باب میں بات مل جائے گی تو اصل انسلٹ وہ ہے جو ہم مسلمان لوگ کر آپ دیکھیں تو عدالت کس پہ لگتی یا تو جج کے ساتھ گرما گرمی ہو جائے آدمی اس کو مسبہیو کرے عدالت کے اندر تو لگتی ہے اس سے منع کر دیا گیا لاترفا و سوات کم فو سوا کا سوتنبی نبی کی مجلس میں گرما گرمی نہیں ما آتا رسول فاقو جو رسول تمہیں دیتے ٹیکے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آرڈر پاس ہو گیا آرڈر نہیں مانا آپ نے سمل کی تعمیل, تعمیل کر دی کہ جی میں فلاں تری کو حاضر ہو جاؤں گا آپ آزر نہیں ہوئے کنٹاپٹ کوٹ لگ جائے گا